وہ جو بڑے ہے اور بے حایوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کے گنا کے پاس گئے اور رک گئے بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپن ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنے جانوہ کو ستھرا نہ بتاؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے